اوزب باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفثه ونفسه واذا اخذ الله اور جب اللہ تعالی نے لیا میثاقا نبینا نبیوں سے پختہ وعدہ وعد اخذ اللہ النبینا میثاق النبینا جب اللہ تعالی نے لیا نبیوں کا وعدہ نبیوں سے پختہ وعدہ میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو کیا لما جب آتے میں دے دوں تم کو من کتاب و حکمت کتاب و حکمت میں سے جو کچھ بھین و حکمت میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں سما پھر جا رسولن تمہارے پاس آئے کوئی رسول رسول کوئی, کوئی رسول مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہو لی ماں اس چیز کی جو معم تمہارے پاس ہے تمہیں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ بھی دوں اس کے بعد کوئی نیا رسول آ جائے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے یعنی تمہارے پاس موجود کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے لا تؤمن النبی ہی کیا وعدہ لیا لا تؤمن النبی ہی تو تم اس پر ضرور ایمان لاو گے ولا تنصروه اور البتہ ضرور اس کی مدد کرو گے قالا کہا اقررتم کیا تم نے یہ قرار کیا واخذتم اور قبول کیا ہے اللہ اس پر اور قبول کیا ہے اللہ اس پر اسری میرا عہد اسری میرا عہد میرا, میرا, میرا وعدہ تالو انہوں نے کہا اطرنا ہم نے اقرار کیا تعالیٰ اللہ نے فرمایا فش پس گواہ ہو جاؤ وہ آنا کم مین اور میں تمہارے ساتھ ہوں گواہوں میں سے وہ انا اور میں معموم تمہارے ساتھ ہوں مین شاہدین گواہوں میں سے اس آیت میں ایسے دلائل کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ثابت ہوتی ہے یعنی آدم نے آدم اور ان کے بعد ہر نبی سے عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کرے گا اس کی مدد کرے گا اس کے بارے میں کسی قسم کی اصبیت کسی قسم کی گرو بندی کا شکار نہیں ہوگا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا بلکہ اس کا دست و بازو بنے گا اور اس نبی پر خود بھی ایمان لائے گا ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا کہ تیری زندگی میں دوسرا نبی آ جائے تو تون یہ نہیں کہنا کہ میری چودر ختم ہو گئی ہے نہیں اسے اس پر ایمان لانا ہے اس کی مدد کرنی ہے تائید کرنی ہے ہاں جی کئی بار ایسا ہوا ہے ایک نبی کی موجودگی میں دوسرے نبی کا آنا سورہ یاسین آپ کو یاد ہے وہاں پہ اللہ نے تین بندوں کا ذکر کیا ہے پہلے ایک پھر دوسرا پھر بھی سالے سن تیسرا انہوں نے کیا کہا انا الیکم لمسلون ہم تمہاری طرح بھیجے گئے ہیں تین اکٹھے ہی پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا ایسا بھی ہوا ہے تو اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں نیا آ جائے تو پھر تم نے اس پر ایمان لانا ہے اس کی تصدیق اس کی تائید کرنی ہے اسری پختہ وعدہ ایسر کہتے ہیں کسی چیز کے باندھنے اور زبرنے کو یا اسر کا معنی بھاری بوجھ اسر بھاری بوجھ سورہ بقارا کے آخر میں آتا نا اولا تحمل علینا اسورن کا ماہ ملتا ہوں اللہ دینا من قبلہ بھاری بوجھ عشر کا مانا بھاری بوجھ یہاں پہ مراد عہد پختہ وعدہ پیمان پکڑا تم نے لیا تم نے فَمَن طول بَعْدَ کا تو جو اس کے بعد پھر جائے پمن طو تو پھر جائے بد ادالی اس کے بعد فافاسون تو یہی لوگ نافرمان فرمان ہیں فاسقون نافرمان دِينِ غیر يَبْغُونَ کیا پس آفا تو کیا, کیا پس غیر دین اللہ اللہ کے دین کے علاوہ اللہ کے دین کے علاوہ یعنی کوئی اور دین یبغون وہ تلاش کرتے ہیں کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں والل واطی ورض تو کرا وال اور اسی کے لیے اسلامہ موتی ہوا فرما بردار ہے من ہر وہ فس جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے توعن خوشی خوشی او کرہا و کرها اور نہ خوشی کوئی خوش دلی سے اللہ کا فرمبردار ہو جائے یا ناخوشی سے ہو ماننی اللہ کی پڑتی ہے اور کئی فوتگی ہو جائے گا لوگ منہ بنا لیتے ہیں کہ بندہ مر گیا خوشی سے اس کو قبول نہیں کرتے نہ کرولہ اسلام منفی سب آواز لڑ دی تو ان خوشی یا ناخوشی اللہ کی فرما برداری کرنی پڑے گی ماننی پڑے گی آندے نے اللہ کا حکم الگ نے منیا جی هو اور اسی کے لیے اسلامہ فرما بردار ہے من ہر وہ سماواتی جو آسمانوں میں ہے بل اردی اور زمین میں تن خوشی خوشی کرہن نہ خوشی تو ان و کرا خوشی اور نہ خوشی سے اس کا فرما بردار ہے وہ الے ہی یور جعن اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے یور جون وہ لوٹائے جائیں گے پل کہہ دیجیے منا ہم ایمان لے آئے باللہ اللہ پر و ما ان اور جو نازل کی گئی ہے ہم پر و ما اور جو نازل کی گئی علی ابراہیم ابراہیم پر و اسماعیلا اور اسماعیل پر و اسحاق و اور اسحاق اور یعقوب پر ولسبافی اور ان کی اولاد پر جو نازل کیا گیا ہے ماوسی او موسا اور جو دیے گئے ہیں موسا و عیسا اور عیسی وبیا من ربیم اپنے رب کی طرف سے ان سب پر ہم ایمان لے آئے آمنا ہم لال فریقین آدم منہم ہم نہیں فرق کرتے ہم نہیں فرق کرتے بینا آحاد منهم ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے سب پر ایمان لاتے نہنو لہو مسلم اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں نحنو اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں وہ میں یبتا بھی غیر السلامی اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاشے گا کوئی اور دین تلاش کرے گا فلئی یو قبال تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کی آمد اور نبوت کے بعد کسی اور مذہب اور دین پر اگر کوئی چلے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا وہ وفیل آخرتی مین الخاصرین اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھائے گا ہوا اور وہ فی الآخر آخرت میں من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا تو نبی کے دین کے علاوہ کوئی اور دین کوئی اور طریقہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے من عملا رد جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس کام پر ہمارا امر نہ ہوا تو وہ کام رد ہے ریجیکٹڈ مردود عی اسلام ہی بھیجا گیا ہے سارے انبیاء کی طرف اخواتن انبیاء بھائی بھائی ہیں وہ دین واحد اور ان کا دین ایک ہی ہے جزوی طور پر کچھ فرق ہوتا ہے کامات کا بنیادیں ایک ہی ہیں کئی فیاح دلہ ہمن اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو کافارو جنہوں نے کے بعد جس قوم نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان قبول کر لینے کے بعد پھر کفر کیا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا باہد اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی ان رسول حق ان کے رسول حق ہے وہ جا اور ان کے پاس واضح دلیلے ہیں کہ انہوں نے گواہی بھی دی ایمان بھی لے آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کفر کر دیا اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا دل قوم ظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جو لوگ حق کے پوری طرح واضح ہو جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود محض تکبر حسد اور مالو جا کی محبت دنیاوی منفعت دنیاوی مفاد کی وجہ سے کفر پر اڑ گئے کفر کی روش پر قائم رہے یا ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر مرتد ہو گئے وہ تو سراسر ظالم اور بدبخت لوگ ہیں ایسے لوگوں کو رہے ہدایت ہدایت دکھانا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے جو سارا کچھ دیکھ کر مان کر پھر انکار کر دے ایسے لوگوں کو ہدایت دے ایک, ایک جہالت کی وجہ سے بندہ کفر شرک میں ہے اس کو اللہ تعالی علم کے ساتھ نکال لیتا ہے لیکن ایک آدمی اس کو علم آ جاتا ہے علم آنے کے باوجود پتہ بھی ہے کہ بات غلط ہے پھر اس پہ ڈٹا رہتا ہے تو یہ ہے متعصب امیت ضدی ہٹ دھرم ایسے آدمی کو ہدایت دینا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے قانون نہیں ہے آہ. اللہ چاہے تو ہدایت دے دے لیکن اصول نہیں بنتا ایسے بندے کو ہدایت دینے کا سب کو نہیں پتا کا یہ وہ لوگ ہیں جزاحم ان کا بدلہ یہی ہے کہ انہ صحیح کہ ان پر اللہ کی لانت و اور فرشتوں کی ون اجمعین اور تمام لوگوں کی ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے لانت کا معنی رحمت سے دوری رحمت سے دوری محرومی دوری خالدین افیح وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لانت میں لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا ولا هم دارون اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے این تابو بمبادی بعد کا مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی وہ اسلح اور اسلح کر لی فإن غفور رحیم تو یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی ان لوگوں کو مشرقہ اگر سدکے دل سے توبہ کر لے دوبارہ اسلام لے آئے تو اللہ اس کی پچھلی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں ان لدینہ کفر یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانیہم اپنے ایمان لانے کے بعد جادو کفرا پھر کفر میں زیادہ آگے چلے گئے بھڑ گئے سمس داد پھر بڑ گئے کفرن کفر میں لن تقبل تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اولا ہوں اور وہی لوگ گمراہ ہیں وہ سراسر گمراہ ہیں یہود پہلے اقرار کرتے تھے کہ یقیناً یہ نبی ہے لیکن جب ان سے معاملہ ہوا تو وہ منکر ہو گئے ایسے لوگ بھی اسایت کا بستاک ہیں جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں اور مرتد ہونے کے بعد مرنے تک مرتد رہتے ہیں اسلام کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں آتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت نژ میں جب جان پنی کا وقت آتا ہے اس وقت یہ توبہ کریں اور کہیں ہم مسلمان ہوتے ہیں تو اس وقت توبہ قبول نہیں, نہیں لازم ہوگی لازم کوئی بھی ہو مطلق بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ يقبل سل عبدی مالم يغرغر. اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے معلوم یوغر جب تک روح حلق تک نہ پہنچے جب روح حلق کو پہنچے اور لگے پھر کہ میں انی تبت الان میں اب توبہ کرتا ہوں ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے وہ لتی توبت للہ دینا سہی ہے وہ تو ہے ان توبت و اللہ دینا یا معلوم ہے ہاں سی آت آگے نہیں یہ من قریب پیچھے ہے یا مولون سوا بیج حالت ان سما یا تو یہ ستی توبہ تو اللہ دینا یا مولونت سے یہ آج ہاں حسا کے جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کیا کہتا ہے اس کی توبہ اللہ کے اوپر کفر کی حالت میں مرنے والے کی توبہ نہیں اور ان کی بھی توبہ نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں جب مرنے لگتے ہیں موت سامنے دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میری توبہ ان کی بھی توبہ وہ موت دیکھی تو نہیں ہوتی خدشہ ہی ہوتا ہے موت دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ موت سامنے ہو روح نکل رہی ہو اس کی اس وقت حا وہ جب وہ ادھر سے نکلتی ہے تو اوپر کی طرف بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے ہاں حتی اذا بلغت الحلقوم حلق کو پہنچ جاتی ہے ان اللہ دینا یقیناً وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیا وہ ماتو اور وہ مر گئے وہ ہم کو اس حال میں کہ وہ کافری تھے فلحی من مل الردی زہاب تو ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا مل الردی زمین بھرنے کے برابر زمین کا بھراؤ سونا زمین بھر کے بھی وہ سونا دے تو پھر بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا والا وفتادی اگرچہ وہ اس کو فجیے میں دے دے زمین بھر سونا فجیے میں دے کفر کی حالت میں مرنے والا پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا وہ اولا کا عذاب العلیم اولا یہ لوگ کیسے ہیں لہم کے ان کے لیے عذاب العلیم ان ددناک آزاب ہے وہ مالا بن ناصرین اور ان کے لیے مدد کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے چلیں جی اس کو دوہرائیں ایک پھیرا دیں پھر آپ چھٹی کریں